اب یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے اور اس میں آٹھ سورتیں جو ہیں وہ مکی آئیں گی جن میں سے چار عرف نامین سے شروع ہوں گی سورہ کبوت اور سورہ روم سورہ رکمان سورہ سیدہ اور چار جو ہیں یہ مختلف ایک تو بغیر کسی حروف مقدعات کے ہے یہ سورت الفرقان یہ پہلی ہے اور پھر تین جو ہیں ان کے اندر مختلف جو ہیں آئیں گے اور حروف مقدعات یہاں سے وہ گروپ اب شروع ہو رہے ہیں کہ جن کا مرکزی مضمون توحید ہے اس لیے کہ اگر اگرچہ ویسے یہ چوتھا گروپ شروع ہو رہا ہے لیکن چونکہ مکی صورتوں کا تو یہ تیسرا ہی گروپ ہے مکی پہلی سورت پہلے گروپ کے اندر صرف سورہ فاتحہ ہے وہ ویسے بھی مکی مدنی کی تقسیم سے بلند تر ہے تو گویا کہ دو جو پہلے گروپ آئے جن میں سے پہلے میں صرف دو مکی صورتیں تھیں الانعام العراف دوسرے میں یہ چودہ سورہ یونس لے کر مومنون تک بلکہ ہاں مکھی صورتیں اب یہ تیسرا گروپ ہے سورت الفرقان سے لے کر اور سورہ سجدہ تک یہ آٹھ سورتیں ہیں اس کے بعد مدنی سورت آئے گی سورہ احزاب اور سورہ احزاب مانوی اعتبار سے جوڑا ہے سورہ نور کا بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الزی نزل الفرقان علی عبده للعالمین بڑی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے کہ الفرقان نازل فرمایا اپنے بندے پر یہ تیسری سورت ہے کہ جس کے مطلع میں پہلی آیت میں حضور کا جو تذکرہ ہے وہ عبد کی نسبت سے ہے سورہ بنی لائی سبحان اسراب اب من المسن الحرام علی سورہ کہف الحمد انزل اب دہل کتاب اور یہاں پر اب یہ تیسری صورت ہے تبارک اللذی نزل الفرقان علی اب دہل مین الزیرہ تاکہ ہو جائیں تمام جہان والوں کے لیے خبردار اس قرآن کے ذریعے سے محمد رسول اللہ کی نسالت ہے جو تا قیام قیامت جاری رہے گی جس کو بھی قرآن پہنچ گیا حضور کا اندار پہنچ گیا وہ آیت یاد کر لیجیے سورہ انعام میں آئی تھی کل وہی علیہ قرآن لے ان سے رقم بہی و بن بلام جس کو بھی قرآن پہنچ جائے اب آگے پہنچانا امت کا کام ہے اللہ لہو بالکل سماوات جس کے لیے ہے پادشاہی آسمان اور زمین کی ولم تخیص والا دا یہ بہت مشابے ہے سورہ بنی سائی کی آخری آیت سے اس نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا وہ الحمق اللہ شریق الفل ملک اور نہ ہی اس کا کوئی سازی ہے حکومت میں حکومت کے اختیارات میں حاکمیت میں وہ خلق اک اللہ شعین اور نے ہر شے کو پیدا کیا وہ خالق ہے تنہا باقی سب مخلوق ہیں تو قدرہ اور ہر شے کی پھر اس نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے ہر شے کے لیے اندازہ وہ تخدم اندو نہیں اور انہوں نے اختیار کر لیے ہیں اس کے سوا ایسے آلیہ ایسے دیوی اور دیوتا لا یخلقن شعین بہوم یخلقون جو کسی بھی شے کی تخلیق نہیں کرتے بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں ولا یمل کن علیہ انفسین ولا نفا اور نہ انہیں اختیار خود اپنے بارے میں کسی برائی کا یا بھلائی کا ہے نہ کسی اچھائی کا اور نہ کسی برائی کا ولا یمل کون موتن ولا حیاتن ولا نشورا نہ انہیں اختیار ہے موت کا نہ اختیار ہے جینے کا نہ اختیار ہے جی اٹھنے کا قال الن کبرہ اللہ عفق اور افطرا اور کہا ان کافروں نے یا یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں ہے یہ قرآن جو ہے یہ گھر لیا ہے اس محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم انہاغا نہیں ہے یہ اللہ عشق اور افطرا ہو بلکہ ایک عشق ہے گھڑی ہوئی شے ہے جس کو کہ گھر لیا ہے اس نے وہ آنا قوم آخر اور اس میں مدد کی ہے اس کی کچھ اور لوگوں نے یعنی محمد کو یہ ساری معلومات تو نہیں ہو سکتی تھی لیکن یہ بھی کچھ اور لوگ ہیں کوئی نہ کوئی اس نے رکھا ہے کوئی پینل ہے کہ جو ان کو یہ ساری مدد دے رہا ہے اس اس تصنیف کے اندر اس کتاب کے قومن آخر فقط جاؤ ظلمن و تو انہوں نے بڑی ہی ظلم پر اور بڑی جھوٹ کے اوپر کمر کس لی ہے انہوں نے ایسی بڑی باتیں جو کہی ہیں یہ گویا کہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور بہت بڑا اقترا ہے وہ کالوسات وہ کہتے کیا ہے یہ پرانے قصے ہیں پرانی باتیں ہیں ایک بہا یہ انہوں نے لکھوا لیے ہیں کسی اور سے ایک بہا کتبا یک تب وہ لکھنا اختتاب باب اختیار ہوگا کسی سے کچھ لکھوا لینا اختتبہ انہوں لکھوا لی ہیں چیزیں تم لا یہ بک رتم اور یہ ان کو پھر ڈکٹیٹ کرائی جاتی ہے املا کرائی جاتی ہے صبح شام صبح شام کوئی آتا ہے کوئی شخص ان کو بتاتا ہے وہ پھر یہ یاد کر لیتے ہیں اور صبح شام جو کچھ آتا ہے اس کو پھر آ کے ہمیں سناتے ہیں دھوک نماتے ہیں کہ وہی آئیے ال انبی عالم الصرف سماواتے وہ لڑکے دیجیے اسے نازم کیا ہے اس ہستی نے جو جانتا ہے ہر چھپی ہوئی شے کو آسمانوں کی اور زمین کی انحو کان غفور اور رحیمہ یقیناً وہ بخشنے والا اور رحیم ہے بکالمال حاضر الرسول اور وہ کہتے ہیں کہ کیسا رسول ہے کیا ہوا اس رسول کو کہتا ہے کہ میں رسول ہوں یا کو لام لیکن کھانا کھاتا ہے وہ شی الاسواق اور سر بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کئی وہ چیز آپ خریدتے بھی ہوں گے اپنے گھر کے معاملات کے اندر یا اس سے پہلے تو آپ کاروبار بھی کیا کرتے تھے یہ तरह میں ہماری طرح چلتا इसको ہے کھانا اس کو کھانے کی حاجت ہوتی ہے یہ کیسے رسول ہو گیا لو لاؤ لکن کیوں نہیں کوئی بھیجا گیا ان کی طرف کوئی فرشتہ ہوتا اڑتا ہوا پرو کے ساتھ وہ نیچے آتا ہے ان کے پاس اور وہ کہتا یہ اللہ کے رسول ہیں یقین ماحوس نزیرہ وہ اور وہ خبردار کرتا لوگوں کو ان کے ساتھ مل کر اور یورکا لہ کندن یہ وہی باتیں جو سورہ بلی اسرائیل میں آ چکی ہیں یا ان کو دے دیا گیا ہوتا ان پر ڈال دیا گیا ہوتا آسمان سے گر پڑتا ان پر ایک خزانہ اور تکونہ لگا جنت یا کو منہ یا پھر ان کے لیے ایک باغ بنا دیا جاتا یہاں اس مکے کی سرزمین میں وادی غیر غیرزی ذرا میں جس سے یہ بفاراغت کھاتے اطمینان سے ان میں سے میوے ان کو ملتے وقال ظالم نا ان تب طب رجم مشہورا اور کہا ان ظالموں نے کہ تم لوگ نہیں پیروی کر رہے ہو نہیں ان کی باتوں پر دھیان دے رہے ہو کہ جو ہیں صرف ایک سحر زدہ شخص ہے ان پر تو کوئی جادو ہو گیا ہے یا کوئی آس ان پر آ ہے تاکہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی آیا ہے فرشتہ حقیقت میں کوئی نہیں ہوتا یہ سحر زدہ شخص ہے ام ترقی فرب القلم سال این ابھی دیکھیے یہ کیسی مثالیں آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں پبلو تو وہ بھٹکئے ہیں گمراہ ہو گئے ہیں پڑا سبیلا اور اب ان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ سیدھے راستے پر آئیں اس لیے کہ اب یہ اس پر اڑ جائیں گے ذکر کریں گے یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں یہ جو دو گروپ ابھار ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں جن میں سے یہ پہلا گروپ ہے جس کی پہلی صورت ہے یہ درمیانی چار سالوں کی صورتیں ہیں بارہ برس ہیں مکی دور کے پہلے چار سال کی صورتیں بالعموم وہ ہیں جو سورہ کاف سے آگے ہیں دو گروپ ہیں وہ آخر میں منزل ایک ہے سورج کاف سے آگے منزل ایک ہے گروپ دو ہیں مکی مدنی صورتوں کے وہ ہیں جو ابتدائی چار سال کے ہیں یہ دو ہیں کہ جو درمیانی چار سالوں کے جو ہم پڑھ چکے ہیں سولہ صورتیں دو ادعام و عراف اور چودہ سورہ سورہ یونس سے لے کر مومنون تک یہ ہیں آخری چار سالوں کی تو یہ درمیانی چار سال ہیں تبارکل ندی ان شاہ جال رکھا خیرم بنظال بڑی بہ برکت ہے وہ ہستی ہے نبی اگر وہ چاہے تو جو چیزیں یہ کہہ رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آپ کے لیے ابھی فراہم کر دی جائے یہ تو بڑا زور لگا لگا کر کچھ چیزیں کہہ رہے ہیں اب ان سے کہیں زیادہ بہتر چیزیں آنے واحد میں آپ کے لیے پیدا کر سکتے ہیں تبارک الدی ان شاہ جال رکھا خیرم من کا جناتی لدھا ایسے باغات ایک باغ نہیں باغات کے سلسلے پیدا کر دیں جن کے نیچے دہریں بہتی ہوں گی وہ جن لک کسورا اور آپ کے لیے ایک نہیں کئی قسم کئی محل ہم تعبیر فرما دیں لیکن یہ کہ ملک زب و اصل میں یہ انکاری ہے آخرت کے یہ انکاری ہے قیامت کے یہ انکاری ہے بات بادل موت کے وہ آتدنا نے ملک زبہ سعرہ اور جنہوں نے قیامت کا انکار کیا ہے وہاں سے بادل موت کا انکار کیا ان کے لیے ہم نے ایک جہنم کا آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے اداراتوں میں مکان بعید ان جب وہ جہنم دیکھے گی ان کو کہ یہ میرے شکار آ رہے ہیں اب یہ آ رہے ہیں کہ جن کو میرے اندر جھونکا جائے گا دور سے وہ دیکھے گی کہ آ رہے ہیں سمے تغیرہ تو وہ سنیں گے اس کی آواز کہ جیسے بھوکا شیر دار رہا ہو ججلائے گی اور چلائے گی کہ جلد از جلد انہیں میرے اندر جھونک دیا جائے ویدا الکو منگا مکان ان اور جب وہ پھینک دیے جائیں گے اس میں ایک بڑے تنگ مکان میں تنگ جگہ میں مقررین اور وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے دعو ہونا لے کر اس وقت پھر وہ موت کی دعا کریں گے ہائے موت آ جائے کسی طرح ہم نفیم کر دیے جائیں ہمارا یہ زندگی کا سلسلہ ہے شعور ختم ہو جائے لاہ تندور یوم سبوراحدن تب کہا جائے گا اب آج ایک موت نہ مانگو بٹ وہ سبورن مانگو اب موت آئے گی نہیں مانتے رہو موت لیکن یہ ہے کہ اب تمہاری یہ زندگی جو ہے تاکہ تمہیں یہ جنن مسلسل رہے یہ عذاب جو ہے اس کے اندر کوئی شدت میں تخلیق نہ ہو لہذا موت آ کے تمہیں چھٹکارا نہیں دلائے گی کل اذالے کا ام جنت الخل دل لتی ہے کہیے کہ کیا یہ انجام بہتر ہے یا وہ باغ وہ جنت رہنے کی جنت جو جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقی بندوں سے کانت لہوم جزام و مسیحا اور وہ ان کے لیے ہوگی بدلہ اور ان کے پھر اور ان کے لوٹ جانے کی جگہ لہم فیا ما یشا نہ ان لوگوں کے کے لیے وہاں ہر وہ شے ہوگی جو وہ چاہیں گے اور اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کان اعلیٰ رب کا واد مسولہ اور یہ تو وعدہ ہے تیرے رب کا جس کے لیے وہ ذمہ دار ہے اب یاد کیجئے وہ دعا جو سورہ آل عمران کے آخر میں آئے تھی آنا رسو جگہ ولادنا یوم پرور پروردگار جو تو نے وعدے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے تھے ان کو پورا فرما اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں سے پھرے گا نہیں اللہ تعالیٰ ان وعدوں کو پورا کرے گا اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنے وعدے پورے کروں وہ یوم یاشرحم <يَحْشَرُهُم> اور جس دن کے سب کو جمع کرے گا وہ ما یامدالم اندولہ <اللہ> اور جن کو یہ پوجتے تھے اللہ کے سوا بھائی اقول و انتم وہ جمع کر لیں گے ان فرشتوں کو بھی جن کو نام کے اوپر مت بنا لیے گئے یا اور اولیاء اللہ کی ارواح آ جائیں گی یا انبیاء ہوں گے حضرت عیسیٰ ہوں گے یا اور بھی جس کے ساتھ یہ مستعفی غزول کیا گیا ہو اللہ ان سب کو جمع کرے گا اور پوچھے گا تم اصل بادی ہا کیا آپ لوگوں نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا اب ہم الصویر یا وہ خود ہی گمراہ ہو گئے تھے سیدھے راستے سے بھٹک گئے تھے کالو سبحا نہ کما کا نا تخو نے کبھی نو لیا وہ کہیں گے اللہ تو پاک ہے اس سے اور یہ تو ہمارے لیے تو یہ سرے سے ممکن ہی نہیں ہمارے لیے یہ کسی طرح روا ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنے ولی بنا لیں ہم نے ان لوگوں کو ولی وار نہیں بنایا بلاکن متحم و یعنی یہ کہ جیسے ولایت باہمی ہے اللہ اہل ایمان کا ولی اور مومن اللہ کے ولی اللہ ولی الدین اور اولیاء اللہ علیہ و الان تو یہی رشتہ ہونا چاہیے تھا ان معبودوں کے ساتھ اگر وہ برحق ہوتے کہ وہ اس کے ولی ہوتے اور وہ ان کے ولی ہوتے لیکن فرمایا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ان سے کو رشتہ استوار کرتے ماں کانا لنا ماں کان یب لنا نہ تخلم ہندو نے کبھی نو لیا بلاکن لیکن آپ نے آپ نے اس کو ان کو سامان دیا ساز و سامان انہیں اور ان کے آبا و اجداد کو اور ان کو فراوانی دی دولت دی حیثیت دی حتی نسل ذکر یہاں تک کہ وہ ذکر کو بھول گئے یاد دہانی کو بھول گئے ہدایت کو بھول گئے جو ان کو دی گئی تھی وہ قانو قومن بورا اور یقیناً یہ بڑے تباہ ہونے والے لوگ تھے فقط کرز بوک کو مبلہ کہے گا ان لوگوں نے دیکھو بھائی تمہارے جو معبود جن کو تم سمجھتے تھے انہوں کو تمہیں جھٹلا دیا بے ماں جو تم کہہ رہے ہو تمہاری بات کو انہوں کر دی لا تسپتی نہ سرفر والا تو اب نہ تم لوٹا سکتے ہو اس بات کو اور نہ ہی کوئی مدد ہو سکتی ہے وہ میں نظر من کم نزو خواب اور جو کوئی بھی تم میں سے گنہگار ہے اب تو اسے بہت بڑا عذاب مل کر رہے گا وہ مارسلم قبل قبل سلیم اللہ کلون تام اور اے نبی کو اعتراض کر رہے ہیں کہ کیسے نبی ہے کھانا, کھانا کھاتے ہیں ہم نے نہیں بھیجا سے پہلے کو رسولوں کو مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے وہ وہ بھی بازاروں میں چلتے پھرتے تھے وہ جالنا بعض کرے بادل ہم نے ایک کو بعض لوگوں کو بعض کے لیے فتنہ بنا دیا ہے آزما رہے ہیں اتصبرون تو اے مسلمانوں اب تم ثابت قدم رہو صبر کرو وہ کان رب کا اور یقیناً آپ کا پروردگار دیکھ رہا ہے کال ربنا كَبِيرًا صدق اللہ العظیم سورہ فرقان میں پھر وہی مضمون آ گیا ہے کہ مشرقین مکہ کی طرف سے وہ ایک ہی مطالبہ تھا کہ جو دوہرا دوہرا کر بار بار سامنے آ رہا تھا کہ کوئی حصی معجزہ دکھایا جائے کوئی ایسی چیز جس سے کہ بالکل واشگاف ہو جائے واقع تن ہم پر آیا ہو جائے کھل کر کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں وقال الدین لائی ارجونا کا ناؤ کہا ان لوگوں نے یا کہتے ہیں وہ لوگ جو ہماری ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں اسی لیے ان میں سرکشی ہے لا بالانہ پن ہے لنزلہ علیہ ملائے کا کیوں نہیں ہم پہ فرشتے اتر ہیں اگر اللہ کو بھیجنا ہی ہے کوئی پیغام ہمیں تو فرشتوں کے ذریعے سے بھیجیں او نرا رب بنا یا ہم اپنے رب کو خود دیکھیں رب خود سامنے آئے لقدستقبروفی انفر سہیم انہوں نے بہت تکبر کیا ہے اپنے آپ میں اپنا جو مقام انہوں نے سمجھا ہے کہ فرشتے ان سے کلام کریں اور اللہ ان سے ہم کلام ہو تو در حقیقت یہ ان کے تکبر کی بنیاد پر ہے وہ آتا وتو انہوں نے سرکشی کی ہے بہت بڑی یوم ی رون جس دن کے یہ دیکھیں گے فرشتوں کو لابشرا یومجرمین پھر اس دن مجرموں کے لیے کوئی بشارت نہیں ہوگی یعنی کہ قیامت کا دن ہوگا فرشتے آئیں گے سب چیز آیا ہوگی اللہ تعالیٰ بھی ردول اجلال فرمائیں گے سارے قیب کے پردے اٹھ جائیں گے تو پھر بشارت تو کوئی نہیں ہے مجرمین کے لیے موقع کوئی نہیں کوئی توبہ کا موقع نہیں وہ یقین حجرم محجور اور وہ کہیں گے کہ کوئی روک ہو کسی طرح ہمیں بچایا جائے کوئی روک ٹوک ہو جائے اس ساتھ کو روکنے کے لیے وہ <عَمَلِن> یہ تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے کہ بغیر حقیقی ایمان کے اگر نیکیاں دنیا میں کی جاتی ہیں اپنے ضمیر کو کچھ مطمئن کرنے کے لیے اپنے دلوں کو دلاسہ دینے کے لیے تو ان کی کوئی حیثیت اللہ کے یہاں نہیں ہے یہ سورہ ابراہیم میں بھی آ چکا ہے اور پھر سورہ نور کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ سراب کی حیثیت رکھتی ہیں یہ نیکیا ان کی جیسے کہ پیاسا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ پانی ہے یا سبان ما اذا حتہ جاہم ہوشی وید اللہ وفا حسابا اللہ و سلیب اور یہاں تیسری مرتبہ رہا ہے وقدمنا نا ما آبرو ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف ڈھیر لگے ہوں گے ان کی نیکیاں ہیں ان کی یہ خیرات ہے یہ فاؤنڈیشن بنائی تھی یہ یتیم خانہ کھولا تھا یہ اسپتال تھا یہ تھا وہ تھا جو حاجی تھے ان کی خدمات تھیں قدمنا نا ما عامل اور نقشہ ایسا کھینچا گیا جیسے کہ کوئی آئے اور آگے آ ٹھوکر مارے جیسے کہ فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے وہ قدیم نا علامہ عامل ناول ان کے وہ بڑے بڑے عمل جس پر انہیں بڑا گرا ہوگا بہت سہارا ہوگا کہ ہم بہت کچھ لے کر جا رہے ہیں ہم اس کی طرف آگے بڑھیں گے فجال نہ ہو منصورہ تو ہم اسے کر دیں گے اڑتا ہوا غبار یعنی وہ جو نظر آ رہا تھا کافی کہ یہاں پہ بڑی نیکیوں کا باڑھ ہے بالو کا غبار تھا اور کچھ نہیں اسی کا وہاں نقشہ کھینچا گیا سورہ ابراہیم میں کہ جیسے ریت ہو رات ہو اور اس کے اوپر تیز آندھی آئے اور وہ ہوا ختم ہو جائے کوئی اس کا وجود نہ رہے یہ ہے حقیقت ان نیکیوں کی کہ جو حقیقی ایمان کے بغیر ہوتی ہے نیٹکی صرف وہی ہے کہ جو اصل ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کے ساتھ ہو اللہ کی رضا جوئی اور آخرت کی جزا کے سوا کوئی شے مطلوب نہ رہے کسی درجے میں بھی کوئی اس کے ساتھ اور اپنا مطلوب اور کوئی مقصود شامل ہو گیا شہرت شامل ہو گئی یا کوئی اور کیونکہ لوگوں کے اندر ہر دن عظیم حاصل کر کے مجھے کوئی الیکشن لڑنا ہے پھر ان کا مجھے لیڈر اپنے آپ کو بنانا ہے یا کوئی اور ان کے ووٹ لینے ہیں کوئی شے بھی شامل اگر ہو گئی تو پھر یہ کہ اللہ کی مزاج میں ان کا کوئی وزن نہیں وہ غبار ہے جو اڑ جائے گا وہ قدیم فجالنا اچھا جنت یوم خیر المستم احسن البکیلا جنت والے لوگ جو ہے وہ اس لوگ ہوں گے بہت اچھے ٹھکانوں میں اور ان کا جو ہوگا دوپہر کے آرام کی جگہ بہت ہی عمدہ ہوگی قیلولے کی جگہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ تشک کا کچھ ثباؤ بلغمام اور یہ ہے وہ قیامت کا نقشہ جس دن کے آسمان پھٹے گا اور کچھ بادلوں کی طرح کی کیفیت ہو جائے گی تو اور نسد الملائے کا پھر فرشتوں کے اتارا جائے گا فوج در فوج فرشتے نازل ہوں گے ارمل کو یومحق و الرحمان اس دن تو پھر بادشاہی اور اختیار گویا کہ بالکل علم نشرہ ہو جائے گا کہ صرف رحمان کے لیے ہے آج تو کچھ پردے پڑے ہوئے ہیں اس وقت نہیں اختیار اسی کا ہے لیکن کچھ پردے پڑے ہوئے کچھ نظر آتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں بھی اختیار ہے اس کے پاس بھی طاقت ہے لیکن اس روز معلوم ہوگا کہ الملک یوم عید الحق علرحمان و کان یوم علقاف اور وہ دن کافروں پر بہت بھاری ہوگا وہ یوم یوم والم عالا <حَيْئًا> اور وہ دن ہوگا کہ ظالم جو ہے جو گناہگار ہیں مشرک ہیں کافر ہیں اللہ کے جو باغی تھے وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اپنی جھنجھلاٹ میں یا کو یا نہیں تخستمان رسول سبیلا اور کہیں گے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا رسول کے راستے پر چل رہا ہوتا میں ان, کی ان کا اتباع کرتا ان کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتا یہی ہے وہ اذدا یا ہاتھوں کو کاٹنا کہ جس کے اس کے لیے وہ میں نے حدیث جو آپ کو سنائی تھی کل کہ ملک آگ پہلا دور دور نبوت تھا پھر دوسرا دور دور خلافت من حاجر نبوا اور تیسرا دور حدور کی اس حدیث کی روح سے ہے ملکن کاٹ کھانے والی ملوکیت ایسی ملوکیت جو ظالم ہوگی یا ویلتا وہ لتاب وہ سوچ کہے گا کافر کہ ہائے میری شامت لیتنی لم تخص فلان خلیلا کاش کہ میں نے اس دن فلاں شخص کو اپنا دوستہ بنایا ہوتا ہوں. میں نے دنیا میں فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا ہے یعنی اس نے مجھے ورگلایا میرا تو دل کچھ کھلنے لگا تھا مجھ پر حقیقت منکشف ہونے لگی تھی میں تو کچھ مائل ہونے لگا تھا رسول کی طرف لیکن فلا میرے دوست نے مجھے پھر ورغ لیا اور مجھے اس راستے سے واپس لے گئے یا تخص فلان الخلی نقل ابلن یعنی ذکر باد اس نے مجھے گمراہ کیا بھٹکا دیا ذکر سے جبکہ وہ میرے پاس پہنچ گیا تھا یعنی ذکر کا پہنچ جانا ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے سنا دیا دوسری کہ میرے دل کے اندر بھی وہ اترنے لگا تھا وہ مجھ تک پہنچ گیا تھا میرے دل کے تاروں کو چھڑنے لگا تھا جیسے کہ کہا گیا ہے کل لہم فی الفصی قورم بلیگا این اب ایسی بات کہی ہے ان سے کہ جو ان کے اتر جائے جو پہنچ جائے ان کی روح کی گہرائیوں تک اس کی رسائی ہو جائے وہ بات کہیے تو یہ بات مجھ تک پہنچنے لگی تھی لیکن اس نے مجھے گمراہ کر دیا وہ کارن شیتان اور انسان اور یقیناً شیطان جو ہے وہ انسان کو دگا دینے والا ہے وقالر رسول یارب میں قومی تخذ بحادر قرآن محجورہ اور رسول نے کہا فریاد کی اے اللہ اے میرے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہی ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے میں سنا رہا ہوں ہر امکانی شکل میں نے اختیار کی ہے کہ سناؤں لیکن یہ میری قوم جو ہے اس کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی یہ ہے وہ لفظ محجوری جسے علامہ اقبال لے کر آئے ہیں خار از مہجوری قرآن شدی کہ اے امت مسلمات وہ جو ذلیل و خار ہوئی ہے تو قرآن کو ترک کرنے کے باعث ہوئی ہے جیسے کہ حضور نے فریاد کی یا قیامت کے دن حضور فریاد کریں گے یہ دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں لیکن اس وقت جو پیش نظر ہے جو اس کی تعویل خاص ہے وہ یہی ہے کہ حضور نے اس کو فریاد کی کہ یہ میری قوم یہ قریش یہ میرے رشتہ دار بھائی بل سننے کو تیار نہیں ہے یا رب میں قوم تخد حاضر قرآن محجورا ان کا جو قرآن مجید کو ترک کرنا تھا وہ تو تھا ڈٹائی کے ساتھ کہ اللہ کا کلام ہے ہی نہیں یہ تو محمد نے اپنا گھر لیا ہے لیکن یہ ہے کہ کوشش اس کلام کو ایمان کا دعوی کرے لیکن اس کی روش یہ ظاہر کر رہی ہو کہ وہ حقیقت ایمان نہیں رکھتا وہ بھی اسی کے ذہن میں آ جائے گا وہ کہتا تو ہو کہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے لیکن پڑھتا ہی نہیں کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں یہ اللہ کا کلام ہے اس کو سمجھتا ہی نہیں کہتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے اس پر عمل نہیں کرتا تو وہ کہنا نہ کہنا برابر ہو گیا یہ تو تقزیب ہے حالی ہو گئی جو اس آیت کے ذہن میں جو ہاشیا لکھا ہے مولانا شبیر رحمت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں آیت میں اگرچہ مذکور صرف کافروں کا ہے تاہم قرآن کی تصدیق نہ کرنا اس میں تدبر نہ کرنا اس پر عمل نہ کرنا اس کی تلاوت نہ کرنا اس کی تصریح کرات کی طرف توجہ نہ کرنا اس سے اعراض کر کے دوسری لغویات یا حقیر چیزوں کی طرف متوجہ ہونا یہ سب صورتیں درجہ بدرجہ ہجران قرآن کے تحت میں داخل ہو سکتی ہیں اگر ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ نہ قرآن کو ہم پڑھتے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انگریزی زبان ہم نے اتنی سیکھ لی کہ انگریزوں کو پڑھا دیں لیکن عربی اتنی بھی نہیں سیکھ سکتے کہ قرآن مجید کا مفوب براہ راست ہمارے دلوں پر نازل ہو جائے تو پھر یہ کہ ہمارا کہنا یہ کہ ہم قرآن کو اللہ کے کلام مانتے ہیں یہ جھوٹ موٹ کا دعویٰ ہے ہمارا عمل اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہمارا عمل جو ہے ہمارے اس ایمان کی گواہی نہیں دے رہا اس موضوع پر الحمدللہ میرا وہ جامع کتاب ہے مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہے فارسی ترجمہ بھی ہے عربی ترجمہ بھی ہے ملیشیا کی زبان میں بھی ہوا ہے یہ مختلف جگہوں پر اس کا تراجم ہوئے ہیں الحمد للہ بہت مقبول